السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار کہانی زبانی کے ساتھیوں خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی عنوان ہے فلپانہ حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا ابن ابی سرح مصر کا گورنر تھا شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگوری کی حکومت تھی جس کی بیٹی فلپانہ بڑی بہادر اور دلیر تھی اور جنگ میں مردوں کے شانہ بشانہ جنگ لڑا کرتی تھی مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں چار گنا زیادہ تھی تاہم مسلمان بڑی بہادری دلیری اور جمع مردی سے عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے جس کے باعث لڑائی لمبی ہوتی چلی جا رہی تھی جب بہت عرصے تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گریگوری نے اعلان کیا کہ جو رومی بہادر مسلمانوں کے سپاہ سالار ابن ابھی سرح کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو انام کے علاوہ اپنی بیٹی فلپانہ سے بھی نکاح میں دوں گا دوسری طرف اپنے ابھی صرح نے دربارِ خلافت سے مدد طلب کی اور حضرت عثمان نے عبداللہ بن زبیر کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے روانہ کیا فلپانہ جیسی حسین خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کا کون خواہش مند نہیں تھا عیسائی جوانوں میں اس خوشخبری نے ایک نیا اول اور جوش پیدا کر دیا اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی جس طرح بھی بن پڑے ابن ابی سرح تک پہنچ جائیں اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان تڑپ کر رہ گئے لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کمی نہ آئی یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں قدر گھبراہٹ پیدا ہوئی آخر فوج کے چیدھے چیدھا افسروں نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ ابن ابی سرح میدان جنگ میں نہ جائیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے ابن ابی سرح اگرچہ اس کو پسند نہ کرتے تھے مگر سب کے مشورے کو آخر قبول کرنا پڑا اب وہ میدان جنگ کی بجائے اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے اسی دوران میں عبداللہ بن زبیر بھی مدد لے کر پہنچ گئے مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر اضلاع عنہ سیدھے ابن ابی سرح کے خیمے میں گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپہ سالار کی شان یہ نہیں کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑتے رہیں آپ نے ان سے پوچھا کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں ابن بھی سرح نے جواب دیا میں تمام واقعہ انہیں بتایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے مجبوراً میں نے ایسا کیا ہے عبداللہ بن ذبی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا آپ بھی ایسا اعلان کر تھے کہ جو گریگوری کا سر کاٹ کر لائے گا گریگوری کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گی چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا مدد آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی تھی آدھے دن تک تمام میدان لاشوں سے بھر گیا تھا ابھی تک لڑائی ترازو کے تول ہو رہی تھی مسلمانوں میں عبداللہ بن ذبیر رضی اللہ عنہ کے حملے بہت ہی خوفناک تھے وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے درمیا دشمن کے درمیان میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کراتے عبداللہ بن زبیر کے جرت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانہ کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ اس زور کا حملہ کیا کہ گریگوری کے محافظ دستے تک پہنچ گئے لوہے سے لوہا بج رہا تھا کشتوں کے پشتے لگ رہے تھے آخر عبداللہ بن اللہ عنہ کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریگوری تک پہنچ گئے انہوں نے گریگوری کو للکارا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تمہارے درمیان ہوگا گریگوری نے بڑی پھرتی سے عبدال پر وار کیا مگر انہوں نے وار بچا کر اس زور سے حملہ کیا کہ گریگوری زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزاں کر دیا اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکتا دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے مسلمانوں نے دور تک ان کا تعقب کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا ان گرفتہ شدگان میں گریگوری کی بیٹی فلپانہ بھی تھی اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور شکرانے کے طور پر وہ سجدے کر رہے تھے جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن زبیر اس وقت وہاں موجود نہ تھے ابن ابی نے انہیں بلایا اور کہا اعلان کے مطابق اب فلپانہ سے آپ کی شادی ہوگی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا جس نیت سے اسے میں کوئی انعام لے کر ضائع نہیں کرنا چاہتا امیر کو حق ہے فلپانہ جس کو چاہے دے دے میں اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں میدان جنگ میں فلپانہ بھی عبداللہ بن زبیر کی جرت اور بہادری کو دیکھ چکی تھی اور وہ یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئی مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا اور جب اس نے ان پر حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شجاعت بہادری اور شرافت سے بہت متاثر ہو چکی تھی اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم یعنی کہ ہمارے کام اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں ہم نے ایسا بننا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسا ہی بنائیں آمین کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ